ان پر ایک سہ ہے تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا بے شک اللہ فاسکوہے کو راناؤ دیتا